عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تزل عليهم الملائكة وان لا تخافوا ولا تحزنوا ان لا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِي يَا مَا تَشَيُّونَ فَسُقُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَذْعُونَ من وجه الرحيم وبنخصن قول من قال لا اله الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستويل حذر دول السيئه دفاع الذي اقصم وإذ الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ما آلت طا إلا الذي صبر وما آلت طا إلا ذو حظ نظير وإما ينذرنكم من الشيء وارد كنفس أوذ بالله إنه سميع عليم صلى العظيم رب صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یہ آیتیں میں نے پڑھ لی جو سورہ حاضم سجدہ کی آیتیں ہیں انہیں فرمایا گیا ہے کہ جس نے کہا کہ مارا رب اللہ ہے پر اس پر جمیر رہے تو ان پر فرشتہ نازل ہوتے ہیں ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ غم نہ کرو خوف نہ کرو اور ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں جن کا اللہ نے سبادہ کیا ہوا ہے فرشتہ ان کو مزید کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں وہاں آخر کی زندگی میں بھی اور وہاں تمہارے جی میں جو چاہتا ہے کہ وہ ملے گی جو منہ سے مانگے ہو گے وہ ملے گا اور ایسا دیا جائے گا جیسے مہمان کو دیا جاتے ہیں بہت عزت کے ساتھ غفور الرحیم بھی بات کہی اس سے بہتر کس کی بات ہے جو بلائے اللہ کی طرف خود بھی نیکا مال کرے اور اس کے بعد پھر اس کے در پھر یوں کہے کہ میں ایک عام مسلمانوں میں سے ہوں اگلی آدم ہم آئے گئے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے تو برائی کو نیکی سے دفاع کر اس کو نیکی سے درست کر اس طرح سے یہ ہوگا کہ جب تو برائی کا بندہ نیکی سے کرے گا تو تیرا جو جانی دشمن ہوگا اور تیرا جگری دوست بن جائے گا یہ بات ہمارے لگتا ہے صبر والے لوگوں کو ملتی ہے اور یہ بات بڑے خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے کہ برائی کسی کے بدلے میں نیکی کیا نگر نگر نظم فرس حضب اللہ اور یہ نیکی کا بدلہ برائی کا بدلہ نیکی سے دینا ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے شیان شیتان کہتے ہیں کینڈ کا جواب پتھر سے دو میں تمہیں ایک گاڑی دیتے دو گاڑی سے تو آپ چلو دو تو شیطان تمہیں اس پر عبارے گا تو اس کے شیطان کے عبارنے سے تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور یوں کہہ دو عزیز اللہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ کیوں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے تو رب اللہ تو سب نے کہا ہوا ہے یہاں تک کہ ایک درجے میں کفار بھی کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے قریش مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ آزار، آزار اللہ ہے وہ شرکا ہے تو یہ جو ہے یہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ اللہ کے شریکوں کے لیے ہے تو شرک کے ساتھ اللہ کو بھی مانتے تھے اور جس وقت کے سمندر میں پھنستے تھے اور پھر کوئی ان کو چارہ کار نظر نہیں آتا چھوٹنے کا تو اس وقت کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے سوائے اللہ کے اور کسی کو نہ پکاروشی دا اللہ مفنسن اللہ الدین اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کو خالص ہو کر پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے ساتھ شرک کے شرک کیوں کرتے تھے کہ اللہ کو ایک ماننے کا کیا نقصان ہے اور کیا اس پر مصیبت پڑتی تھی کہ ساتھ شریک کرنا پڑتے تھے شیشر کی وجہ سے نفس کی آزادی مل جاتی تھی جب اللہ کو ماننا ہے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی ماننی بھی ہے ایک اللہ کو ماننا ہے ایک اللہ کی ماننی ہے اللہ کو ہم سب مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ہیں حکم نہیں مانتے ہیں مار کی پابندی میں سستی ہے تو یہ اللہ کی نہیں مان رہے اللہ کو مان رہے ہیں اللہ کی نہیں مان رہے وہ تو کی ڈادر پر بھی لکھا ہوا ہے کہ ان گارڈ وی ٹرسٹ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو یہ بات انہوں نے صرف کمزم کے مقابلے میں ایک نعرہ کے طور پر ایک سلوگن کے طور پر لی ہوئی تھی وہ کہتے ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں مقابلے میں اللہ کو ماننے کے لیے نہیں مان رہے تھے نفس کی زد کے لیے مان رہے تھے اور ان کے نظریے کا رد کرنے کے لیے مان رہے تھے وہ اللہ کو اللہ کی رگا کے لیے نہیں مان رہے کہ گا تو میں دیکھنا سلوگن روبن اللہ کے اس پر ماننا اس پر جمنا یہ مجاہدے کا مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کو ماننے کے بعد جب اللہ حقی ماننے میں جم کر رسرال تک کا کام کریں گے تو ایسے اللہ تعالی کے تعلق میں جماؤ پیدا ہوگا پھر جم جائے گا پکا ہو جائے گا تو ایس کے لیے نفس کو مجاہدات سے گزارنا پڑتا ہے اب نفرتہ نفرت چاہتے سوتے سوتے ہی رہو آرام و راحت میں ہی رہو فضول بائی تباہی گپ شپ کرتے رہو محنت ہوتی ہے کہ مکم کر مدینہ منورہ دونوں جگہوں پر اب جو سلام پھیرتے ہیں نا فوراً باہر نکلتے ہیں اور نکل کر بنا بنا کر بیٹھتے ہیں اور دنیا جان کی باتیں کرتے ہیں اگر نہیں بیٹھ سکتے ہیں. نہ مسجد نبوی میں اور نہ جو ہے تو مسجد حرام میں کیوں کہ بیٹھ بیٹھنے کی پا, اپنے آپ کو پابند کرنا اور پھر ذکر اذکار کرنے اس کی عادت ہی نہیں ہے اس کو پابند کرنا ہوتا ہے کولمبی لبی رکھا ناول کا اس کو پابند کرنا ہوتا ہے کوڑتا ہے پھینس کے اندر ساتھ تابے داری پیدا ہوتی ہے روشنی آتی ہے کل میں باطن اس کو ذکر کا پابند کرنا ہوتا ہے کچھ کا پابند کرنا ہوتا ہے دعا کا پابند کرنا ہوتا ہے الا تعالی کی صفات اور کبریائی کے دھیان جما کر بیٹھنا جسے مراقبہ کہتے ہیں تفکر دفپ کروں کے سماواتی وار یہ کمل ہے اس کو آئے تھے بیان کیا گیا کوئی اتفک کروں کے سما واتے والد شروع سے کیسے آئے تھے اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی ہے و فی خلق السماوات لے واختلاف وہ نہارے لایا تل الب اللہ قیام اہم کروں کے سماوات ولرد نفی خل کے سماوات ولرد لایا تل الر زمین آسمان کی تخلیق میں سمجھدار لوگوں کے لیے اکل والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں تو ہو گیا خلق کے سماواتی اولا زمین و آسمان کی تخلیق اور دن اور رات کا بدلنا بدلنا اس میں نشانیاں ہیں سمجھدار لوگوں کے لیے اکل وار لوگوں کے لیے دانشوروں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ تعالی کی پہچان کی نشانیاں ہیں انہوں نے نشانیوں تک پہنچنے کا طریقہ ہے انہیں پہلا قدم ذکر ہے اللہ نے اللہ تعامب کا سر ذکر کا جسے صوفیہ اکرام نے ذکر اذکار کے پورے نظام بنائے لکشبندی اضلاع کا اپنا نظام ہے کشتی اضلاع کا اپنا نظام ہے کادریہ کا اپنا نظام ہے سور وردیا کا اپنا نظام ہے ذکر کا ذکر پورا مضبون ہے پورا مضمون ہے پورا چیپٹر ہے قرآن و حدیث کا اور اس کے پورے طریقے ہیں اور اس طریقے کے مطابق بعد میں ذکر اذکار میں لگتا ہے تو اس کے کال میں اللہ تعالیٰ کا تلق بیٹھتا ہے یا اللہ تعالی کے تعلق پر جمتا ہے تو پہلا ان نفی خلق سے ماوات و تک پہنچنے کا اللہ کی معافت تک پہنچنے کا پہلا قدم ذکر اذکار قصد ذکر ہے یہ نہیں کہ سو بار دروسی پڑھ لیا سو بار سخوار پڑھ لیا سو بار ذرا کرم پڑھ لیا ہو جائے گا وہ کس میں ذکر کا کرتا کھڑے بیٹھے لیٹے قیام آؤں آؤں الا جدو بہن کھڑے بیٹھے لیٹے ایسے ایک تو نماز کا قیام اور, اور قیدا صحبت ہوتا ہے آئیس. قیام میں ذکر کیا ہے وہ تلاوت قرآن ہے قاعدے میں ذکر کیا ہو تو شاد لیٹے ذکر کروں یعنی ہر حال میں انسان کی تین ہی حالتیں ہی کھڑا ہے بیٹھا ہے لیٹا یعنی ہر حال میں کاکر مجھے بعد میں یہ بات نہیں لگتا ہے پھر اللہ کا تعلق کل میں بیٹھتا ہے جمتا ہے اور پھر آدمی اس پر جواب نصیب ہوتا ہے تفک کروں میں پھر کل کے تفکر مراقبہ جان جبا کر بیٹھنا اس پہ ڈوب جانا ان کو جانا پھر تالک جمتے اندر بیٹھتا ہے اب بنا ماہتا بادلہ آسمان کا بکنا بندہ کہ اللہ آپ نے بس بیکار پیدا نہیں کیا غور و فکر کے لیے پیدا کیے زمین آسمان کی چیزیں اس نے غور و فکر کر کے اللہ تبار تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل تھی تو جمنے کے لیے ان نلجا کا داد اللہ سمست کاموں جبنے کے کریے علاوہ فرائض جو ضروری ہیں پانچ وقت کی نماز ہو گئی روزہ ہے حج ہے کسرت نوافل کثرت کس ذکر میں لگنا ہے کثرت نوافل کثرت ذکر کثرت مراقبہ میں لگنا ہے پر آدمی کو دو گھنٹے تو تلویم دیکھنے پر لگ رہے ہوں دو گھنٹے اخبار پڑھنے پر لگ رہے ہوں ساری فوج تصویروں کو دیکھ رہا ہوں پھر جو اس اندر بھرا سارا مواد چار گھنٹے میں کا دل چاہتے جا کر بیٹھ کر اپنی دانشوری کے ثبوت دیتے ہوئے چار گھنٹے اس پر بات تبصرے کرے پر پاکستان میں تو ہر ایک آدمی اس کو چوتھی پاس بھی اگر زمانے کا اخبار پڑھنا سوا گیا ہے وہ ایک دانشور تبصرہ کرتا ہے تبصرہ کرنے میں دو گھنٹے لگے اور تھکا تھکا کے آگے بیٹھا کہتے آپ کے ساتھ تھکی ہوئی آپ کے ساتھ تھکی ہوئی اور اتنی ذہنی مشکل سے تھکے ہیں تو آپ خاک نماز اٹھیں گے صبح یعنی لوگوں نے اتنا اس کو ضروری عمل قرار دیے ہوئے کم از کم خبریں سن رہے ہیں وی ویژن پر کوئی بھی اسے بلڈنگ لے آتے کہتے جی ہم نے کوشش کی کہ نو بجے کے بعد ملنے کے لیے پہنچے ہیں کیا آپ تو نیوز سن رہے ہوں گے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ کب نیوز سن رہے ہیں کوئی ٹیلی فون کرتا ہے کہ میں انتظار کرتا ہوں خبریں ختم ہو پھر فون کریں گے کیوں گی خیال تھا کہ آپ خبریں سن رہے ہوں گے ہمیں خبریں سن خبر سننے کی کیا ضرورت ہے وہ وزیر تعالیٰ سارے, سارے, سارے مغرب کے بعد دنیا جان کی ساری خبریں ان کے تبصرے ساتھ ہی پانچ دس منٹ بعد مجھے سنا رہے جاتے ہو جاتا ہے بڑے دارشوران طرزوں کے ساتھ تو خبر ہے ساری دنیا کی حاصل ہو جاتی بغیر کاغذ کو پڑے اخبار کے اور بغیر سنے وقت ضائع کی یعنی یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی دھینی زندگی گزار رہا ہے تو اس گناہ کبیرہ نہیں کرتا ہوگا جو ہم کر رہے ہیں شاید یہ گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو خبر سننے کا اور ڈراموں کو دیکھنے کیا. تو خیر یہ ہمارے اوقات ضائع ہو جاتے ہیں اوقات ہمارے فضولیات اور لجانی جو ہماری صحت کے لیے مضر یہ تو آپ تو اخباروں میں آئی ہوئی خبر تھی پرانے زمانے میں کرکٹ کی کمنٹری آپ تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا کرکٹ کی کمنٹری سنا رہا آپ ساتھ فن یہ برگیا کی زندہ ہے ہمارے زمانے میں فضل محمود کوئی کھلاڑی ہو رہا تھا کوئی فالتو آدمی ڈنڈا لے کر لکڑی کے گولے کو مارنے والے یہ کوئی کام سو <تصفح> آدمی قوم کو وقت لگ رہا یہ ضروری کام ہے قوم کو بلانے کے لیے اور الو بنانے کے لیے بہت ضروری کام ہے بھی حکومتوں کو ضرور پڑتی ہے کہ ہمارے خلاف ہنگامہ ہوگا تو لکڑی کے وہ ڈنڈے اور لکڑی کے گولے والے کو کہیں سے بلا لیتے ہیں ساری قوم بے حقوفوں کی طرح دیکھ رہی ہوتی تو ہمارے بغل میں فضل محمود ہے فالتو آدمی ہوتا تھا کرکٹ کا کھلاڑی تو کرکٹ کی آنکھوں دیکھا آج اسے کمنٹری کہتے ہیں وہ سنا رہا تھا آدمی اور لوگ سن رہے تھے ٹیکسل کے مریض بھی سننا تھا تو اس نے جب کہا کہ بہت اچھی کارکردگی کر رہا تھا بڑے رن بنا رہا تھا آبارے کا جذبہ یہ بنا ہوا تھا کہ سو رن بنا رہے سینچری پوری کر سکے کے اہل اس موقع بعد وہ کمنٹری سران نے کہا کہ پذل محمود از آؤٹ دل کے بھلی سننا سن رہا اس کے دل کی حرکت بند اور وہی موت مختلف کانفرنس ہیں جو میں نے سیٹ کی اٹینڈ کی ہیں دل کی بیماری کے سبب کولسٹرول ہے جی فلائیں فلائیں سب چیزوں کرتے کرتے کرتے کرتے آخر میں ایک نقطے پر ڈاکٹر جمع ہوا کرتے ہیں کانفرنس ایک چیز پر کنسنس کیا کرتی ہے کہ دل کی بیماری کا راز اور کوئی نہیں ہے سوائے اسٹریس کے نناؤ اسے آپ لوگ جو ہے تو انگزائٹی اور ٹینشن کہتے ہیں استراب اور تناؤ تناؤ اور زینی اصطلاح تو یہ آپ لوگ کما رہے ہیں اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی جو گزارتے ہیں اس سے صحت بدنی دماغی صحت کا انتشار اور بات کا گندا ہونا اس کو کما رہے ہیں تجربے کے لیے ایک ہفتہ سکون والی زندگی عمل ہماری زندگی گزار کے دیکھیں تجزیہ کریں کہ بھائی نیند پر کتنا اثر پڑا بھوک پر کتنا اثر پڑا بدل کی کارکردگی پر کتنا اثر پڑا تو آپ واضح فرق محسوس کر لیں گے تو جمنے کے لیے نفس کو مجاہرے میں ڈال کر جمنا ہوتا ہے پھر کو جب باور مصیبت ہوتا ہے اس کو تائیدی رائی حاصل ہوتی ہے فرشتے اس کے ساتھ دیتے ہیں ہمارے خیال ہے اس کو توفیق ہوتی ہے اور اتنی بشارتوں کے ساتھ اللہ تخواف اللہ تخاف اللہ کی بشارت غم کے دور ہونے کی بشارت خوف کے دور ہونے کی بشارت اور اس بات کا تسلی کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہی ہیں یہاں بھی ساتھ دیتے رہیں گے آخرت میں تمہارے ساتھ ہی ہیں کتنی بشارتے تو اس وقت آدمی کو بعد مجاہدات کے یہ مقام اللہ تعالی کی معرفت پہچان کا اور امار پر پختہ ہونے کا اور پکا ہونے کا اور اسمانی تائید اور فرشتوں کی میت کا اور جنت کا اور جنگ کی مہمانیوں کا حاصل ہو تب اس قدم میں ایک دوسری ضروری بات لازم کر دی گئی کہ اب لوگوں میں اس بات کو پھیلانے کے لیے یہ کوشش کرے گا ملاسن مند اللہ اور ملا صاحب کار مسلم جب خود اپنی ذات میں یہ استقامت نے حاصل کی اس کے بعد یہ جو ہے دن کا کام کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس سے ایک بات کا خطرہ ہے کہ اس سے نفس میں عجب اور قبر پیدا ہوتا ہے کہ ہم بڑے آدمی ہیں تو اس کا ذالا کیا گیا کہ یہ دوسروں کو دن کی بات کہے گا دین کی دعوت کہہ دے گا لیکن اس میں اپنے انفرادی امال کو نہیں بھولے گا تو دوسرے کے پیچھے ایسا پڑا کہ اپنی جان بھول گی انفرادی امال ہی بھولگی انفرادی سے ذات میں نور آتا ہے اور اسفاعی امال سے پھر تیرا دور پھیلے گا اگر کیا اور اس کے بعد خود سے دن پر پکا ہونا اور لوگوں میں دن کا کام کرنا ایسے بات پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو اجوب اجوب اور کبر ہے کہ ہم بڑے آدمی ہیں ہم خود امل والے ہم دن کا کام کرنے والے آگے کھا گیا مسلمین اور کہے کہ میں عام مسلمانوں کی طرح ایک عام مسلمان میں بھی ہوں دل میں توازو اور بھی پیدا ہو ان ساری باتوں کے بہت اور جس آدمی کو خود کو کمال حاصل ہوا اپنی ذات میں اس کے کمال حاصل ہوا پھر دن کا کام کرنے لگا پھر والا نے توازو نصیب فرمائی اب اس کے خلاف شیطان ردعمل کرائے گا اس کی مخالفت پرکھڑا کرے گا لوگوں تنگ کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے کھڑا ہوے گا لوگوں اگر اس آدمی نے منفی کا جواب منفی سے دیا برائی کا جواب برائی سے دیا تو جس مقام پر یہ پہنچا اس سے گر جائے گا اور اس کی دعوت بھی نہیں پھیلے گی بدائی کی اگلی بات ضروری جو ہے اس کو بتا دیجیے گا کہ ولاطست حسرت والا نیکی برائی برابر نہیں ہے برائی کا خاتمہ نیکی سے کرنا ہے جب یہ بات دین کا کام کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے تو لوگ اس کو ستاتے ہیں یہ ان کو خوش کرتا ہے لوگ اس پر گرم ہوتے ہیں یہ ان کے آگے نرم ہوتا ہے لوگ اس کے تنگ اور جنگ کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے آگے آتے ہیں یہ سلح آشتی کے لیے اور اس کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بات کو سیلاب کی طرف پھیلاتا ہے اور لوگوں کو قلوب جکتے ہیں اور آتے ہیں اور کا فیض عام ہوتا ہے جو کہ برائی کے بندہ نیکی سے دے مجاہدہ کرنا اس سے ذات میں کمال حاصل کرنا اس کے بعد بات کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنا پھر جائے تو کبر سے بچتے ہوئے توازن حاصل کرنا اگر برائی کا بندہ جو ہے وہ نیکی سے دینا یہ پانچ خصوصیات ہیں اور یہ پانچ خلاف احساس کی تقریر کا. یہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے